Ahimadiya's Zindabad Ahimadiya's Zindabad Ahimadiya's Zindabad Ahimadiya's Zindabad Ahimadiya's Zindabad Ahimadiya's Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahimadiya's Zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باللہ من الشیطان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 ح یقین ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے تو قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کیا کرتے تھے اسی طرح ہم مجرموں کے دنوں میں اس بے باقی کو داخل کرتے ہیں لا مین غلط اس رسول پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا معال گزر چکا ہے <سؤال> سے کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے قرآن کریم میں متدد جگہ نماز کی اہمیت مختلف حوالوں سے بیان کر کے اسر توجہ دلائی گئی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز عبادت کا مغذ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے پھر آپ نے نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا نماز ہے. اگر تو یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پالی ورنہ گھاٹا پایا نقصان اٹھایا پھر بچوں کو بھی نماز کا پون بنانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اور فرمایا کہ سات سال کی عمر کو پہنچنے پر بچے کو نماز کی تلقین کرو اور دس سال کی عمر میں اس کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کچھ سختی بھی کرنی پڑے تو کرو اگر ماں باپ ہی نمازوں کی پابند نہ ہوں گے تو بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں یا اگر بچے اپنے اجلاسوں یا مختلف ذریعوں سے یہ حدیث سن لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں لیکن گھر میں وہ اپنے باپوں کو نمازوں کو پابندہ دیکھیں تو ان پر کیا اثر ہوگا یقیناً ایسے باپوں کے بچے یہ خیال کریں گے اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ ایک حکم کی اہمیت کو نظر انداز کر کے کرنے سے بچے کے دل پر ہر اسلامی حکم کی اہمیت کا اثر ختم ہو جائے گا ایسے لوگ نہ صرف پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے, کے مطابق خود گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی گھاٹا پانے والوں میں شامل کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے تو ماں باپ فکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اصل فکر کا مقام ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی پھر ایک حقیقی مومن کے لیے صرف نماز ہی ضروری نہیں ہے جس سے اس کا روحانی میل کچیل دور ہوتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں پانچ بار روزانہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً کوئی میل نہیں رہے گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا اور کمزوریاں دور کر، کرتا ہے پانچ نمازیں پڑھنے والے کی روح پر کوئی میل نہیں رہتی بس یہ ہے نماز کی اہمیت جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے بیان فرمائی ہے لیکن جیسا کہ میں نے كہا صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم نہیں ہے بلکہ حقیقی مومن مردوں کو اس روح کی میل اتارنے کے لیے مزید وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گھر سے وضو کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں فرض نماز ادا کرے تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے ان میں سے اگر ایک قدم سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا تو دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا یعنی ہر قدم ہی اسے ثواب دینے والا ہے پھر ایک موقع پر باجمات نماز کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے جو ہر وقت اس بات کے لیے بے چین تھے کہ ہمیں کب کوئی موقع ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس کو راضی کرنے کے طریقے سیکھیں اس کا قرب حاصل کریں اپنے گناہوں سے دوریاں پیدا کریں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں سے دوریاں پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا اتنا ہی نہیں یہ ایک قسم کا ربات ہے یعنی سرحد پر چھاؤنیاں قائم کرنے کے برابر ہے جس طرح اپنے حفاظت کے لیے سرحدوں پر چھاونیاں مناتے ہیں فوجیں رکھتے ہیں یہ اسی طرح ہے سرحدوں پر چھونیاں کیوں قائم کی جاتی ہیں اس لیے جیسا کہ میں نے کہا اپنی ملک کی حفاظت کے لیے تاکہ اس لیے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہا جائے اور حملے کی صورت میں فوراً مقابلے کے لیے تیار ہوا جا سکے بس ایک مومن کو سب سے بڑا خطرہ جس سے بچنے کے لیے اس کو ضرورت ہے جس کے بچنے کے لیے چھاونی قائم کرنے کی ضرورت ہے وہ خطرہ شیطان کا ہے دنیاوی خواہشات کا خطرہ ہے جو شیطان دل میں پیدا کرتا ہے ان کے ذریعے سے شیطان حملہ کرتا پس ان سے بچنے کے لیے نماز با جماعت کی چھانى ہے یہی محافظوں کا دستہ ہے جو شیطان کے حملوں سے بچائے گا گناہوں سے انسان بچے گا اور نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی اسی طرح نماز بعجماعت میں اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت ستائیس گنا زیادہ ثواب ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مذیمہ علیہ السلّۃ والسلام باجماعت نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نماز میں نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے یعنی نماز باجماعت میں جو زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وعدت پیدا ہوتی ہے اور پھر وادت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت ہے ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں ملا پاؤں بھی مساوی ہوں یعنی پاؤں بھی جب سیدھے صف میں کھڑے ہوں تو برابر ہوں اور جس کے لیے ایڑیاں برابر کی جاتی ہیں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں صف بندی ہوگی تو ایک انسان کی طرح بن جائیں گے یعنی ایک ایک طاقت پیدا ہوگی اس میں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں <laughs> وہ تمیز فرمایا وہ تمیز جس سے خودی اور خود پیدا ہوتی ہے نہ رہے یعنی سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے امیر بھی غریب بھی بعض باتیں بعض لوگوں کے دماغوں میں خود ہی ہوتی ہے خود ہوتی ہے اس کو بعض نماز ختم کرتی ہے فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے کسی میں زیادہ نیکی کا اثر ہے اچھے اونچے مقام پر ہے نیکیوں کے دوسرا بھی اس کو اثر کرے گا اس کو قبول کرے گا بس نیکیوں کے اثر کو قبول کرنے کے لیے باجماعت نماز بھی فائدہ دیتی ہے بس جماعت نماز باجماعت سے جہاں ایک وعدت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ امت میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں ایک دوسرے کی نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے جب ایک ہی صف میں زیادہ نیکیاں جلانے والے اور روحانی لحاظ سے بڑے ہوئے اور اسی طرح کمزور لوگ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے تو کمزوروں پر نیکوں کا اثر پڑے گا اور ان میں بھی نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے اور روحانیت کے بڑھانے کی قوت بڑھے گی اور جب یہ عبادت پیدا ہوتی ہے اور جب روحانیت بڑھتی ہے تو پھر شیطانی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ساد کو بھیجا جنہوں نے ہمیں عبادتوں اور نمازوں کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی پس اگر ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی بہتری اور واضح کے قیام کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو مان لی ہے اور دوسری طرف ہمارے عملوں اور خاص طور پر بنیادی اسلامی حکم کے بجائے آنے میں کمزوری ہو بنیادی جو فرض ہے اس میں کمزوری ہو اس چیز میں کمزوری ہو جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اس چیز میں کمزوری ہو جو اس مقصد کے کی حصول کے لیے جو کم از کم معیار اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا ہے تو ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر البیک کہتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام کو مانا ہے جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ پانچ نمازوں کی فرضیت بیان ہوئی ہے اہمیت بیان ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات بھی بڑے واضح ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں یہ تو نمازیں تو ہر احمدی کے لیے ضروری ہیں ہی لیکن ساتھ ہی جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے ہر عاقل عقل رکھنے والے بالر مرد پر بعض نماز فرض ہے لیکن اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری توجہ نہیں اور کمزوری ہے بے شک ایک حقیقی مومن پر نماز فرض ہے اور اس بات کا اسے خود خیال رکھنا چاہیے لیکن جماعت میں ایک نظام بھی قائم ہے اس نظام کو بھی اس طرف توجہ دلاتے توجہ رہنا چاہیے اس کی حقیقت واضح کرتے رہنا چاہیے میں اکثر خود بات میں اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے نمازوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے لیکن لیکن اسے آگے پھر پھیلانا مربیان اور نظام جماعت کا کام ہے کہ توج لائیں ہر فرد جماعت تک نماز کی اہمیت کا پیغام بار بار پہنچائیں حقیقت میں تو ہم احمدی ہونے کا حق اس وقت ادا کر سکیں گے جب ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے روحانی حض اٹھانے والے ہوں گے اور جب یہ روحانی سرور اور حض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر نمازوں کی ادائیگی طرف خود بخود توجہ پیدا ہو جائے گی بس اس طرف جیسا کہ میں نے کہا ہر احمدی کو خود توجہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے ایسی نماز پڑھنی ہے جو دلی سرور ہمیں دلوا سکے جو لذت ہمیں عطا کرے حضرت مسلم علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح یہ سرور حاصل ہو سکتا ہے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی ایک مثال دی آپ نے کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پی در درپیر پیتا جاتا ہے نشہ حاصل کرنے کے لیے پیتا چلا جاتا ہے شراب یہاں تک کہ اسے ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے فرمایا کہ دانش مند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اس مثال سے اگر وقل مند انسان ہے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے نمازوں کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ نماز پر دوام کرے باقاعدگی اختیار کرے نماز, نماز میں باقاعدگی اختیار کرے اور کبھی نہ چھوڑے فرمایا اور پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جائے اور جیسا کہ شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بھی ذات ہوتا ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو ذہن نے کوئی مقرر کیا ہوتا ہے اس نے اپنے ایک معیار کے لذت حاصل کرنی میں نے فرمایا کہ جو اگر معیار جو وہ حاصل کرتا ہے اپنے نشے کے لیے ایک روحانی شخص کو ایک مومن کو بھی اپنا کوئی مقصود بنانا چاہیے جس کو حاصل کرنا ہے اس میں نماز کے لیے اور اسی طرح کوشش ہوگی بار بار مستق مزاجی سے تو تبھی سرور حاصل ہو سکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اس سرور کو حاصل کرنا ہو ایک نمازی جو نماز پڑھے تو ذہن میں یہ بات رکھے اور اپنی جو بھی توجہ ہے جتنی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرے نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نے یہ ثرور حاصل کرنا ہے اس اور اس کے لیے قوت ارادی کو بڑھانے کی ضرورت ہے اگر قوت ارادی ہوگی تو پھر یہ مستقل مزاج بھی رہ سکے گی اور فرماتے ہیں کہ اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم <coughs> از کم اس نشے باز کے استراب اور قلق اور کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کر وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً لذت حاصل ہو جائے گی پھر ایک درد اور فکر ہوگی ایک کرب ہوگا ایک بے چینی ہوگی کہ کاش مجھے نماز میں سرور حاصل ہو نماز پڑھتے ہوئے اس بے چینی کا بار بار اظہار ہو اللہ تعالیٰ کے آگے تو فرماتے ہیں کہ یقیناً پھر وہ ضرور حاصل ہو جائے گا لذت حاصل ہو جائے گی بس مستقل مزاجی کے ساتھ نماز میں اس کا مزہ لینے کی کوشش آخر ایک وقت میں دل کو پگھلا کر وہ مزہ دے دیتی ہے آپ نے اس بات کی بتائی تاکید فرمائی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فواہش اور برائیوں سے بچاتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں باوجود نماز پڑھنے کے لوگ بدیاں کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے تو یقین یہ, یہ سچ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا جن لوگوں میں نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں قائم رہتی ہیں ان کی نمازیں صرف ظاہری نمازیں ہوتی ہیں وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے بس یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے اگر ہمیں لذت وسرور آ رہا ہو یا یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے لذت اور سلور حاصل کرنا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی نمازوں میں کی اختیار نہ کرے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس لذت تصور کا تجربہ ہو جاتا ہے اور ہوا ہوگا مشکل اور پریشانی میں جب کوئی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بڑے روتے ہیں گر گراتے ہیں چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کی ضرورت جو رہتی ہے اور اسی وجہ سے پھر عبادت کی طرف بھی توجہ رہتی ہے تو کوئی نہ کوئی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ توجہ پیدا ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے وہ مستقل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں تکلیف کی صورت میں لیکن جب اپنی خواہشات پوری ہو جائیں جب مشکلات سے نکل جائیں تو پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کی نمازوں میں آزانہ دعاؤں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے پس جیسا كہ مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں مسلسل کوشش سے اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے تنگی میں بھی اور کشائش میں بھی اس لذت و سرور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو نشے کی کیفیت تاریخ کر دے اور صرف ذاتی حالات ہی نہیں ایک مومن کو تو معاشرے کے عمومی حالات بھی جو ہیں وہ بھی درد پیدا کرنے والے ہونے چاہئیں اور جب یہ درد کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر درد سے دعائیں بھی نکلتی ہیں پاکستان میں مثلاََ جماعتی حالات بہت خراب ہیں ہر طرف سے افراد جماعت کے خلاف نفرتوں کے تیر برسائے جا رہے ہیں بوگزوں اور قینوں کے اظہار ہو رہے ہیں ملاؤں کے خوف سے یا ان کی باتوں سے غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے پرانے تعلق والے غیر جماعت بھی بعض جگہ مخالفتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں عمومی طور پر بھی دیکھیں تو ان ظلموں کی انتہا ہو چکی ہے ایسے میں پاکستان میں تو ہر احمدی کو جہاں لذت و سرور والی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہاں مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے گزشتہ دنوں خدام الحمدی پاکستان کی طرف سے شورا کے فیصلہ جات کی ایک کی تعمیل کی ایک رپورٹ آئی اس میں انہوں نے لکھا كہ تعداد كے لحاظ سے تربیتی فیصلہ جات میں ہم نے یہ کامیابی حاصل کی بڑی اچھی بات ترقی کی طرف قدم بڑھے ہیں ان تربیتی امور کی بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میرا خطبہ جمعہ سننے کی طرف اتنے ہزار خدام کی توجہ پیدا ہو گئی لیکن جو قابل فکر بات ہے وہ یہ کہ نماز با جماعت کے عادی جمعہ سننے والوں کے جمعہ کا خطبہ سننے والوں کے قریب تیسرا حصہ تھے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ تھے اسی طرح نمازوں کے عادی خدام کی تعداد بھی خطبہ سننے والوں کے سے کافی کم تھی ایسا خطبہ سننے کا کیا فائدہ جس سے ہماری توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور اس بنیادی فرض کی طرف نہ ہو جو انتہائی ضروری ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تو ہر تیسرے دوسرے تیسرے خطبے میں نمازیں نماز با جماعت یا عبادت کے بارے میں بات کرتا ہوں اگر اس کا اثر ہی نہیں ہونا تو صرف تعداد کی خانہ پوری کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں پاکستان میں جیسے اہمتیوں کے حالات ہیں انہوں نے بیان کیے اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تو جو پیدا نہیں ہوتی ہوگی تو پھر کب ہوگی کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ناز و امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام میں کہ ہمارے حالات بدلے اگر یہی یہ, یہ اظہار ہونے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جو چاہے کرتے رہو میرے حق ادا کرو یا نہ کرو کیونکہ تم نے وسیع مؤد کو مان لیا ہے اس لیے میں تمہیں کامیابیاں دوں گا کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے خدام کی رپورٹ کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمزوری صرف خدام و میں ہے انصار کا بھی یہی حال ہے بس پاکستان کے ہر احمدی کی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کامیابیاں سونے سے نہیں ملیں گی کامیابیاں لاپرواہی سے نہیں ملیں گی کامیابیاں سرحدوں پر گھوڑے باندھنے اور چھاؤنیاں قائم کرنے سے ملیں گی پاکستان سے نکل کر جو باہر آئے ہوئے لوگ یا عمومی طور پر ہر جگہ جماعت میں ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور باقی دنیا میں بھی ان کی حالت بھی یہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر آ کے بڑے نمازی ہو گئے یا ہر جگہ نمازی ہیں جماعتوں کا جائزہ لیں تو بہت ساری کمزوریاں نظر آئیں گی نمازوں کے معاملے میں ہر انصاف سے اگر ہر تنظیم اپنے جائزے لے ہر ملک میں تو نتائج خود بخود سامنے آ جائیں گے لیکن پاکستان سے باہر آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فضل کیے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اس کا اظہار کس طرح کرنا ہے بعض جماعتوں میں اچھی آ ہوتی ہے نمازوں کی لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نماز کسی نہ کسی کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے بہت کئی ایسے ہیں جو بعض دفعی کا نماز نہیں بھی پڑھتے اور اس کی ایک وجہ جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی ہے کہ نظام کی نظام اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا اور نظام کی بھی دوسری ترجیحات ہیں میرے خطبات اول تو ہر ایک سنتا ہی نہیں یہ کہنا کہ سو اور لوگ سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور اگر سن بھی لیں پھر بھی مستقل یاد دہانی کروانا نظام جماعت کا کام ہے اس لیے نظام قائم کیا گیا ہے کہ تربیت کی طرف توجہ ہو گزشتہ دنوں یہاں کی ایک جماعت کی مجلس سے سے ملاقات تھی تو صدر صاحب نے بتایا کہ جب سے میں صدر بنا ہوں مالی نظام کی طرف میں نے بہت توجہ کی ہے اور اب ہم اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ کوشش تو آپ نے کی لیکن جو ایک مومن کے لیے بنیادی چیز ہے اور فرض ہے یعنی نماز اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے تو اس بارے میں خاموشی تھی وہ well, فجر اور عشاء کی نماز کی حاضری کے بارے میں جو میں نے استفسار کیا اور جائزہ لیا تو اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے کافی بہتر تھے لیکن نظام کی اس میں کوئی کوشش نہیں تھی اگر لذت و سرور پیدا کرنے والے نمازی پیدا ہو جائیں گے تو مالی نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تقوا کا معیار بڑھنے سے ہی مالی قربانی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ انگورامہ اور قضاء کے مسائل بھی جو ہے بہت حد تک حل ہو جائیں گے بلکہ باقی شعبہ جات بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اگر نمازیں صحیح طرح ادا کرنی شروع ہو چکر سر اور آج کل تو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے عمومی حالات ایسے ہیں کہ جنگ اور کا خطرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے حکومتوں نے بھی اب اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک کاروائیاں بھی شروع کر دی ہیں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہی ہے جو بچائے گی بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی تو کیا ہوگا ہم کیا کریں تو ان کو یہی جواب ہے کہ اگر ان خطروں سے بچنا ہے تو پھر جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلط اسلام نے فرمایا ہے خدایز ذوالجائب سے پیار کرنا ہوگا اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس پیار کا کہ اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالتے ہوئے لذت و سرور پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں اکثر لوگ ان مالک میں آ کر دنیاوی کشائش دیکھ کر خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں ان کے خیال میں یہ کشائش انہیں ان ملکوں کی ترقی کی وجہ سے ملی ہے اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنی ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی ترقی کون سے ان کے ایسے عمل ہیں کون سی یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں اور یہ پھر یہ بھی سوچتے ہیں بعض کہ ہم ان سے تو بہتر ہیں کہ پانچ میں سے پانچ نمازیں اگر فرض ہیں تو دو تین نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو بھولنے والوں کے لیے آخر میں عذاب مقدر ہے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ان کی یہ ظاہری حالت نہ دیکھیں بلکہ اس تعلیم کے مطابق عمل کریں جو خدا تعالی ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات پر ایمان کے بعد قیام نماز کا حکم دیا بس ہر احمدی مرد کو بھی عورت کو بھی اپنی نمازوں کی حفاظت اور مردوں کو خاص طور پر باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے اس زمانے میں حضرت اللہ علیہ السلّۃسلام نے نمازوں کی اہمیت اس کے پڑھنے کے طریق اس کے فلسفہ اس کے بارے میں بہت کور کور بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق کتاب فرمائی لیکن اس کے باوجود اگر ہم بنیادی چیز پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ میں نے کہا اور غیروں کی طرح دو تین نمازوں پر ہی اتفاق کریں گے جس طرح تو اسی طرح کرتے ہیں اکثر تو پھر اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمازوں کے حوالے سے حضرت وسیم علیہ السلام ہمیں کس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں کس کس طریق سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے اس کے لیے آپ کے کچھ ارشادات پیش کرتا ہوں ایک مومن لا الہ الا اللہ کا كلمہ پڑھ کر توحید کا اعلان کرتا ہے اور توحید کیا ہے اس بارے میں رض وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف چھکنا خدا سے کاٹنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کرنا ہے فرمایا نماز اور توحید کچھ ہی ہو خود فرماتے ہیں کیونکہ توحید کے عملی اظہار کا نام ہی نماز ہے توحید کا منہ سے دعویٰ تو کر دیا لیکن اس کے عملی اظہار کا نام توحید کے عملی اظہار کا نام نماز ہے حرمایاں نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اظہار کا نام ہی نماز ہے اس وقت ہی بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تزل کی روح اور حنیف دل نہ ہو سنو حمایاں سنو وہ دعا جس کے لیے وہ اون ہی استجبل یعنی مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے انہیں استجبلا کے لیے یہ سچی روح مطلوب ہے اگر اس تجرب اور خوشبو میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹیٹنی سے کم نہیں یعنی طوطا جیسا بولتا ہے اسی طرح ہے سچی روح پیدا کرنی چاہیے تجرب اور خوشبو پیدا کرنا چاہیے اگر وہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دعا میں آجی اور تو ضرور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پھر آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ نماز کی مختلف حالتیں جیسے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے یہ یہ سب حالتیں جو ہیں یہ ایک استراری حالت کو ظاہر کرتی ہیں ایک بے انسان کی ظاہر کرتی ہیں کبھی اٹھتا ہے انسان کبھی بیٹھتا ہے کبھی سجتا میں جاتا ہے اور ان حالتوں کی وجہ سے جو استراری حالت ظاہری ہے فرمایا کہ ان حالتوں کی وجہ سے دل میں سوزش اور اضطراب پیدا ہونا چاہیے دل میں بھی سوزش اور اضطراب پیدا ہونا چاہیے اور ہر حالت پھر جب حالت ہوگی تو پھر ہر حالت سیدے میں بھی قیام میں بھی رکوع میں بھی پھر لذت اور سرور حاصل ہوگا پھر ابوتیت کے مقام حقیقی اور حقیقی آئضی اور گناہوں کو جلد جلا کر ختم کرنے گناہوں کو جلا کر ختم کرنے والی نماز کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جب ہمیں نیستی جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے ہر وقت آج دی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرف بہتی ہے آج دی پیدا ہوگی تو تبھی خدا کی طرف بہے گی اور ماسوا اللہ سے اسے انکتا ہو جاتا ہے اور اس وقت خدا تعالی کی محبت اس پر گرتی ہے انسان جب کوشش کر کے اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تعلق تو اڑتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے اور جب خدا تعالیٰ سے کہ یہ محبت انسان پر گرے تو پھر آپ نے سنایا کہ گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر مستقل نمازوں میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پس بجائے یہ شکوہ کرنے کے یا دل میں یہ خیال لانے کے کہ ہماری نمازیں ہمیں مزہ نہیں دیتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس خاص تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں یا نماز کا حق ادا کر رہے ہیں پھر نماز میں نور اور لذت پانے کے طریقے کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اوللاً وہ ایک عادت راسخا کی طرح قائم ہو جائے ایک ایسی عادت بن جائے جو پکی ہو جائے اور رجوع اللہ کا خیال ہو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا خیال رہے دل میں پھر رفتہ رفتہ وقت آ جاتا ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں گی جب پکی عادت ہو جائے گی تو پھر ایستا ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انکاع کلی کی حالت کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے پھر دنیا سے کل... اتنا اس... اسے کٹ جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نمازوں میں وہ لذت و ضرور آنی شروع ہو جاتی ہے بس پہلے نماز کی عادت ضروری ہے اپنے آپ کو نمازوں کو پابند کرنا ضروری ہے چاہے نمازوں کو فائدہ نظر آتا ہو انسان کو ظاہری حالت میں نہ لیکن نمازیں بہرحال پڑھنی کیونکہ یہ فرض ہے اور یہ سمجھ کر عادت ضروری ہے کہ میں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اس کے پاس ہی جانا ہے ہر ضرورت کے لیے اسی سے مانگنا ہے <تصفح> یہ مستقل مزاجی اگر رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ نمازوں کے حق بھی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے نمازوں میں لذت بھی آنے شروع ہو جائے گی پوچھنے پر بعض لوگ جس طرح پوچھنے پر جواب دیتے ہیں یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن سستی ہو جاتی ہے آپ نے ایک موقع فرمایا کہ سستی ہوتی ہی اس وقت ہے جب نماز کی اہمیت نہیں ہوتی اور غیر اللہ کو انسان زیادہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی ہو بس آج دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں ان کے بد اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جھکنا بہت ضروری ہے اور اس جھکنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس زمانے میں حضرت مسلم علیہ السلۃ والسلام نے یہی بتایا ہے کہ اپنی نمازوں کی ادائیگی اور حفاظت کی طرف ہم توجہ دیں حضرت مسلم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی ڈھنگ میں ادھر جائے گی فارسی کی مثلاً ہم نے فرمایا کہ شب تنور گزشت ہو شب سمور گزشت کہ رات ٹھنڈی ہو یا گرم ہو گزر ہی جاتی ہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں گزر ہی جاتے ہیں فرمایا کہ دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں کبھی حضہ تباہ کرتا ہے اب تعاون ہلاک کر رہی ہے عثمان میں تعاون ٹھہلا ہوتا ہے کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی پھر کیسی غلطی اور بہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کروں جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے اس لیے پہلے مومن بنو اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیعت کی خالص اگر کے ساتھ جو خدا ترسی اور تخوا پر مبنی ہے دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ استغفار میں مصروف رہو نوے انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے جو غیروں کو سمجھائیں گے عورتوں کو سمجھائیں یا بچوں کو سمجھائیں تو اس کے لیے خود بھی پاک بازی اور راست بازی کے نمونے دکھانے ہوں گے پھر فرمایا کہ پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو یعنی خاص توجہ پیدا نہ ہو اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک عاجی نہ ہو آجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے مگر اس سے یہ ہرگز سمجھنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان میں ہی پڑھو نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ مصنون ادیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے نماز دعا ہی کا نام ہے اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو اور تمام کام تمہارے اس کی مرضی کے موافق ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو نیک انسان بنو ہر قسم کی بتی سے بچو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اطا فرمائے ان میں باقاعدگی رکھنے کی توفیق طا فرمائے اپنی نمازوں کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنے کی توفیق طا فرمائے ہماری نمازوں میں لذت و سرور پیدا فرمائے کبھی ہم اس میں سستی دکھانے والے نہ ہوں اور اس بات کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں کہ آج دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے ہم اسی وقت نجات پا سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ میں اس کی ذفیق دے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد <لله> الحمد للہ ہین مدنو نسترو ونو مینو بہی و ن تک لو و نُبلا من شروع سیات مالنا میاں گلا فلا مد له ومن لا ونشهد ان اللہ بدلے والے سانتا قربا ون خا مل فاشا و من کر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راج پوت سامعین یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب 9 سے 11 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب کہ اتوار کو ہم 8 بجے شب حاضر ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا رہتا ہے نصف شب یعنی رات کے 12 بجے تک ہمارے مستقل جو سامعین ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام کی شروع میں پہلے گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں سیدنا امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفت المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ و بنسل عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اور یہ تازہ ترین خطبہ جمعہ ہوتا ہے جس کی ہم آپ کے سامنے ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جیسے آج ہم نے بیس جنوری کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی اس ریکارڈنگ کے فوراً بعد ہمارے براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے یہ نشریات جاری رہتی ہے شب بارہ بجے تک صرف اتنے سے فرق کے ساتھ کہ 10 بجے شب سے بارہ بجے شب تک ہمارا اور آپ کا ساتھ اے ای ایم 530 تھرٹی پر رہتا ہے یعنی یہ پروگرام ہمارا شب دس بجے تک ہے اور اس کے بعد جاری رہتا ہے لیکن فریکوینسی اے ای ای ایم 530 تھرٹی ہو جاتی ہے ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے سامعین اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف رکھیں اور جماعت احمدیہ جن چیزوں پر اعتقاد رکھتی ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت سے اور کھول کر بیان کریں پروگرام کا فارمیٹ بہت آسان اور سادہ سا ہے وہ تک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے پیش کریں سامین اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ مختلف ذرائع سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور سوال کریں آپ ٹیلی فون بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ بذریعہ ای میل بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں اور سٹوڈیوز میں موجود مہمان آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس طرح سے یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے اس موضوع کو مزید کھولیں اس میں سے مزید سوالات نکالیں اور وضاحت طلب کریں یہی ہمارا کام ہے گزشتہ کئی برسوں سے اللہ کے فضل و کرم سے احمدیہ ریڈیو یا ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت اسی طرح سے کر رہا ہے یہی نہیں سامین بلکہ ہم آپ کے سامنے ہر ہفتے اور اتوار کی شب مختلف نو موضوعات لے کر آتے ہیں ایک پروگرام ہفتے میں ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے سامنے فقی مسائل کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں خاص طور پر مغربی معاشرے میں جو نئے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں چاہے وہ سماجی مسائل ہوں چاہے وہ فقی مسائل ہوں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرنا بہتر ہے اور کیا تعلیم ہے آپ سوال کیجئے ہمارے پاس مرزا محمد افضل صاحب تشریف لاتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم صداقت حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صلاۃ وسلام کی بات کیا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر احمدیہ مسلم جماعت نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ والسلام مانا ہے تو کیا وجہ تھی اور کیا نشانات اور صداقت کی کون سی ایسی دلیلیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے محمد انصر رضا صاحب ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک پروگرام ہر مہینے کے پہلے اتوار کو جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے ہیں ان کی پاکیزہ زندگی کے واقعات ان واقعات سے حاصل شدہ جو سبق ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں سامعین انہیں پروگراموں کے ساتھ ہمارا ایک اور پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے سامنے حضرت بانیِ سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح محود و مہدی محود علیہ صلاۃ وسلام کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں آپ کی تحریرات کا ذکر کرتے ہیں آپ نے جو عظیم الشان کلمی جہاد کیا جو ستائیس سال اٹھائیس سال کے عرصے پہ محیط ہے اور جس میں آپ نے اسی سے زائد کتب تصنیف فرمائیں جس میں اسلام کی شان و شوکت جس میں اسلام کے زندہ خدا کو پیش کیا گیا ہم اس کی بات کرتے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں پروفیسر غلام مصباح بلو صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہ ساتھ ہمارا اور ان کا رہے گا شب بارہ بجے تک موضوع کی تفصیلات میں جائیں گے ابتدائی بیانیاں حاصل کریں گے سامعین اس کے بعد آپ کے لیے ٹیلیفون لائنز کھول دی جاتی ہیں ای میل آپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آپ کو ای میل ایڈریس اور فون نمبر بتائے جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہوں اور سوال کریں تو مصباح صاحب کو آج میں اپنے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصباح صاحب ابتدائیہ تو ہو گیا میں نے وضاحت سے بیان بھی کر دیا ہمارے مختلف پروگرامز جو کیے جاتے ہیں ان کی ہم نے تفصیل بھی بیان کر دی اور ہمارے سامعین جانتے بھی ہیں کہ مصباح بروز صاحب آئے ہیں تو آج کتب حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کا ذکر ہوگا تو موضوع ہمارا وہی وہ چلے گا جس پہ ہم پچھلے اتوار کو بات کر رہے تھے یا آج کسی نئی تصنیف کی بات کریں گے آہ, نہیں اسی کا کچھ تسلسل آگے چلائیں گے انشاءاللہ اللہ احمدیہ حصہ پنجم کی ہم جی بات آہ. کریں گے چلیے بہت شکریہ تو پچھلی دفعہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس پروگرام میں ہم نے بات شروع کی تھی اور یہاں تک پہنچے تھے کہ گزشتہ جو بھی اس تصنیف میں اور براہن احمدیہ کے جو حصہ چہرم میں جو وقفہ تھا جو کئی سالوں پہ محیط تھا تو حصہ پنجم دراصل یہ بیان کرتا تھا کہ اس میں جو پیشگوئیاں پہلی کتب میں کی گئیں وہ کس طرح سے پوری ہوئیں اور اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے آج جی انشاء اللہ چلیے بہت بہتر ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں جی بہت شکریہ عوض باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد كما علی علی علی علی کما صلی تعلیٰ ابراہیم و عل ابراہیمہ انَََََََََََ حمید و مجيد اللّہ مارق علام محمدن و علا محمدن كم بارك تعلى ابراہيىمہ و عل ابراہيىمہ انََََََََََك حمید و مجيد جيسا كہ ابھى ذكر ہُوا كہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی کتابوں پر تا کتابوں کے تعارف پر مبنی پروگرام بھی ہمارے ریڈیو احمدیہ کے پروگراموں میں شامل ہے اور پچھلی اتوار کو ہم نے یہاں مسیح ادمسی علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کا کچھ تعارف پیش کیا تھا ایک بڑی کتاب ہے یہ اس کے صرف ستر صفحات ہم پچھلے پروگرام میں پیش کر سکے آج بھی کتاب مکمل تو نہیں ہوگی لیکن کچھ حصہ آگے ہم اس کتاب کا جو ہے وہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس زمانے میں انسان کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ جو اللہ تعالی کی ذات سے اس لحاظ سے یہ عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ وہ اب بات نہیں کرتا یعنی وہی اور الہام جو ہے اس کا دروازہ بند ہے جی تو ایک تو اس کی بھی غلط فہمی دور فرمائی اور اس غلط فہمی دور فرمانے میں اپنی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھ سے کلام کیا ہے اور پھر وہ الہامات تھے جو براہین احمدیہ جو آپ کی پہلی کتاب تھی اس میں آپ نے درج فرمایا کہ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں اور انقریب وہ زمانہ آئے گا انشاءاللہ کہ یہ تمام الہامات پورے ہوں گے چنانچہ اسی کے مطابق مسیحد علیہ السلام نے اپنی مختلف کتب میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا شکر ادا فرمایا ہے کہ وہ الہامات درج کر کے پھر آگے ان کی صداقت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نشان جو ہیں یہ پورے کیے مسیح علیہ محدل اپنے الہامات بعض الہامات جو ہیں وہ درج کر کے اس کے آگے لکھتے ہیں پیشگوئیوں کے اقسام میں سے اول وہ پیشگوئی ہے جس کی طرف وہی الہی و انتہا و انتہا امر و زمان علینہ میں اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالف لوگوں سے ہمارا جنگ ہوگا مخالف چاہیں گے کہ اس سلسلے میں ناکامی رہے اور لوگ اس طرف رجوع نہ کریں اور نہ قبول کریں پر ہم چاہیں گے کہ لوگ رجوع کریں آخر ہمارا ہی ارادہ پورا ہوگا اور لوگوں کا اس طرف رجوع ہو جائے گا اور وہ قبول کرتے جائیں گے اور وہ قبول کرتے جائیں گے دوسری پیشگوئیوں میں یہ خبر دی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ دور دور سے مالی امداد بھیجی جائے گی اور دور دور سے خطوط آئیں گے اور اس قدر تواتر اور کثرت سے مالی مدد پہنچے گی کہ جن راہوں سے وہ مالی مدد آئے گی وہ سڑکیں گہری ہو جائیں گی تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ ارادت اور اعتقاد سے قادیان میں آئیں گے کہ جن راہوں سے وہ آئیں گے وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی چوتھی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ لوگ تیرے ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے مگر ہم تیرے محافظ رہیں گے پانچویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں دنیا میں تجھے شہرت دوں گا اور تو دور دور تک مشہور ہو جائے گا اور تیری مدد کی جائے گی چھٹی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو تھک جائے یا بباعث کثرت اجتحام ان سے تو بدخلقی کرے ساتویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے وطنوں سے تیرے پاس کادیان میں حجرت کر کے آئیں گے اور تمہارے گھروں کے کسی حصے میں رہیں گے وہ اساب و کے لائیں گے تو اس سے پہلے مسیح مودہ السلام نے وہ الحامات بھی درج کیے ہیں جو عربی زبان میں ہیں ان کا خلاصہ یہ پیش کیا ہے کہ سات قسم کی پیشگوئیاں ہیں جو اوپر درج کی گئی ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی وہ پیشگوئیاں سنی ہیں مسیح معود علیہ السلام ہر قسم کی پیشگوئی درج کرتے وقت فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جی ہاں خدا, خدا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے یعنی یہ جو پیشگوئیاں ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں لکھی جا رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہی اور اس کے الہام پر اس کی بنا ہے كہ يہ پيشگوئياں درج کی جا رہی ہیں اور پھر ان کی صداقت جو ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائی تو یہ وہ پيشگوئياں ہیں جن کا جن کا ظہور خود حض مسى معود اسلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا ان پیشگوئیوں کی آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سات پیشگوئیاں ہیں جن کی خبر ان کلمات وہی الہی میں دی گئی ہے اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ساتوں پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں کیونکہ علماء اور پیرزادوں نے کفر کے فتوے تیار کر کے اور طرح طرح کے منصوبے تراش کر کے ناخنوں تک زور لگایا کہ تا میری طرف کوئی رجوع نہ کرے اور حیا کو بالائے تاک رکھ کر خدا تعالیٰ سے جنگ کیا اور کوئی دقیقہ مکر اور فریب اور دھوکے دینے کا اٹھانا رکھا اور بعض نے میری نسبت جھوٹی مخبریاں کیں تاکہ کسی طرح گورمنٹ کو ہی افروختہ کریں اور بعض نے جاہل مسلمانوں کو افروختہ کیا تا وہ دکھ دیتے رہیں افروختہ کیا یعنی ان کو اشتعال دلایا کہ وہ دکھ دیتے رہیں مگر آخر کار وہ سب نامراد رہے اور یہ پودا زمین میں مخفی نہ رہ سکا اور ایک جماعت کی صورت پیدا ہو گئی جس کے ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں کہ بدی ہی امر ہے پھر دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ ہر طرف سے مالی امداد آئے گی یہ مالی امداد اب تک پچاس ہزار روپے سے زائد ہو آ چکی ہے بلکہ میں یقین کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اس کے ثبوت کے لیے ڈاکانہ نجات کے رجسٹر کافی ہیں اور پھر تیسری پیشگوئی یہ تھی کہ لوگ کثرت سے آئیں گے سو so اس کس قدر کثرت سے آئے کہ ہر روز آمدن اور خاص وقتوں کی مجموعوں کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لاکھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے چنانچہ اس واقعے کو محکمہ پولیس کے وہ ملازم خوب جانتے ہیں جن کو اس طرف خیال رکھنے کا حکم ہے اور نیز قادیان کے تمام لوگ جانتے ہیں تو یہ وہ پیشگوئیاں ہیں جن کا مسیح معود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے اپنے الہامات درج کرنے کے بعد اور حضور اللہ تعالیٰ کی مختلف الہامات بیان فرماتے ہیں اور آگے ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے تو اس میں آگے جا کے آپ ایک اور پیشگوئی کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ پیشگوئی یعنی میں نے بتایا کہ اس میں اگر آپ پڑھیں گے براہ نمد آئیس پنجم کو جی تو حضور کچھ الہامات درج فرماتے ہیں اپنے اور آگے پھر ان کی تفصیل لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر نئے الہامات درج فرماتے ہیں اور آگے ان کی تفصیل لکھتے ہیں چنانچہ آگے جا کے پھر آپ نے اپنے اللامات درج فرمائے ہوئے ہیں ان الہامات میں یہ بھی ذکر ہے شاطان تُسبہ وکل علیہ حفان اسا ان تقرم و خیر الَََکم و اللّہ ون تم اللہ تعالیم اس کی تفصیل میں مسیح معودیہ السلام فرماتے ہیں تجھ کو چاہیے کہ صبر کرے جیسا کہ اُلالعزم پیغمبر صبر کرتے رہے مگر یاد رکھ کہ یہ فتنہ اس شخص کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تاکہ وہ تجھ سے زیادہ پیار کرے اور یہ پیالہ خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو پھر تجھ سے چھینی نہیں جائے گی پھر ایک اور پیشگوئی کر کے فرمایا کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی یعنی میاں عبدالرحمان اور مولی عبدالطیف جو کابل میں سنسار کیے گئے اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا پر ان دونوں کا ذبح کیا جانا آخر تمہارے لیے بہتری کا پھل لائے گا اور ان واقعات شہادت کے مسالے جو خدا کو معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں یعنی خدا جانتا ہے کہ ان موتوں سے اس ملک کے قابل میں کیا کیا بہتری پیدا ہوگی اس سے پہلی پیشگوئی اس استفتاح کے بارے میں ہے جو مولوی محمد حسین کے ہاتھ سے اور مولوی نذیر حسین کے فتویٰ لکھنے سے ظہور میں آیا جس سے ایک دنیا میں شور اٹھا اور سب نے ہمارا تعلق چھوڑ دیا اور کافر اور بے ایمان اور دجال کہنا موجب ب ثواب سمجھا اس کے ساتھ جو یہ وعدہ ہے کہ خدا اس کے بعد بہت پیار کرے گا یہ رجوع خلق اللہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خدا کا پیار مخلوق کے پیار کو چاہتا ہے اور مؤخر و ذکر پیش گوئی میں جو دو بکریوں کے ذبح کی ذبح کیے جانے کا ذکر ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سرزمین کابل میں ظہور میں آیا یعنی ہماری جماعت میں سے ایک شخص عبد الرحمٰن نام جو, جو جوان سالے تھا اور دوسرے مولوی عبدالطیف صاحب جو نہایت بزرگوار آدمی تھے امیر کابل کے حکم سے سنگسار کیے گئے محض اس الزام سے کہ کیوں وہ دونوں ہماری جماعت میں داخل ہو گئے اور اس واقعے کو قریب دو برس گزر چکے ہیں اب یہ مقام انصاف کی آنکھ سے دیکھنے یہ مقام انصاف کی آنکھ سے دیکھنے کا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایسے غیب کی باتیں جو نہاں در نہان تھیں اس شخص کی طرف منصوب ہو سکیں جو مفتری ہو حالانکہ خدا تعالیٰ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن پر غیب کامل کے امور ظاہر نہیں کیے جاتے بلکہ محض ان بندوں پر جو استفاع اور اجتباء کا مرتبہ رکھتے ہیں ظاہر ہوتے رہیں ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے لا یظہر اعلیٰ غیب ہی اہداً علامہ نر تضا رسول یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہونے نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو جو اس کے رسول اور اس کی درگاہ کے پسندیدہ ہوں افسوس کا مقام ہے کہ بعض نادان مولوی اور عالم کے علا کر بعض وعید کی پیشگوئیوں کی نسبت جن میں سے بعض پوری ہو گئیں اور بعض پوری ہونی کو ہیں اعتراض پیش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعیٰ اپنے وعد کی نسبت اختیار رکھتا ہے چاہے اس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے تو یہ آگے سلسلہ ہے آگے الہامات کا جو مسیح علیہ السلام نے درج فرمائے ہوئے ہیں تو یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم تو صرف ایک ذائقہ ہی چکھا سکتے ہیں یعنی ایک تھوڑا سا رنگ سامعین کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی تفصیل خود ان کتابوں میں پڑھیں تو یہ براہ نعم دیا سب پنجم جو ہے اس میں ان الامات کا ذکر ہے ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی اس میں جہاں آپ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے الہامات اور ان کی صداقت کا مطالعہ کریں گے آگے پھر آپ پھر بعض لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی خود حضرت مسیح معود علیہ السلام نے دیے ہوئے ہیں تو اور وہی ان میں سے اکثر اعتراضات ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں بھی کیے جاتے ہیں تو یہ جوابات خود حضرت مسیح محدود علیہ السلام اپنی کتابوں میں دے چکے ہیں تو بہتر ہوگا کہ خود ان جوابات کو پڑھا جائے تاکہ اگر واقعی حق کی جستجو ہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے بہت بہت شکریہ نصبا صاحب سامن یہ آج کا پروگرام اور آج کا موضوع ہے اور یہ تسلسل ہے دراصل ہمارے اس پروگرام کو جو پچھلے اتوار کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا براہین احمدیہ کے حصہ پنجم کی ہی بات کی جا رہی تھی اور آج ہم آگے بڑھے ہیں اور ان پیش گوئیوں کا ذکر کرنے تفصیل کے ساتھ یہ وقت ہوتا ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں کال کرنے کے لیے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس اسی طرح سے ہمارے جو یہ پروگرام ٹورنٹو شہر سے باہر سے سن رہے ہیں وہ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ٹول فری نمبر ہے ون آپ کال کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں جب آپ سوال کریں تو درخواست یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا سوال ایک منٹ میں ختم ہو جائے اور موضوع سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ درخواست کی جاتی ہے کیونکہ ایک موضوع ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سوالات کیے جائیں تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوشش کیجئے کہ جب آپ آن ایئر آئیں اور آپ یہ بات سوچیں اور ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں آن ایئر تو گفتگو اپنی مناسب رکھیں یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے اور جو آداب ہیں گفتگو کے ان کو بھی منوز خاطر رکھا کیجیے ان گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر بتائے دیتے ہیں 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے کال اپ کر سکتے ہیں مصباح بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں صفی راجپوت آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ امین صاحب ہیں امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. صاحب السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. کیا اور یہ کتاب نے اس سے پہلے لکھی ہوئی براہ احمد یہ پہلی جلد اب مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جب نبوت کا اعلان بات ہوا اس سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں وہی ہوئی تو یہ جھوٹ بالکل پکڑا گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں براہم احمدیہ روحانی خزائن جل نمبر اکیس صفحہ نمبر بہتر سے کہ میں ان چند خطروں میں جو میری پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں پھر موصول دوسری بات میں لکھتے ہیں کہ میری تاریخ میں خدا تعالی نے وہ نشان ظاہر فرمائے ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ تین لاکھ اب ایک لائن میں دس لاکھ لکھتے ہیں اور دوسری میں تین لاکھ پھر دوسرا محمودی بیگم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ان کا دعویٰ تھا کہ آسمانوں پر میرا نکاح کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی آپ قادیانوں کا نبی اور ان کی بیوی آپ کے لیے امہت مومنین کا درجہ رکھتی ہے کہ نکاح غلام احمد قادیانی سے ہوا اور بچے کسی اور کے جنے تو یہ کس جمرے میں آئے گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں مصباح صاحب یہ ساری بات چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ نے کال کی اور بات آپ نے بڑھائی ہی... یقین ان ساری باتوں پہ مرزا صاحب بڑی تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں لیکن آپ کا استحکاق ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ انیس سو نو میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اور اس سے پہلے ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہاں سے آپ نے بات شروع کی امین صاحب نے سامعین پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو براہ راست پروگرام میں شامل نہ ہونا چاہیں وہ بذریعہ ای میل بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے QA Q as a question اور A as an answer کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے ایک ہی لفظ ہے وی او آئی سی ای او ایف آئی ایس ایل اے ایم وائس آف اسلام یعنی اسلام کی آواز .ca وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے سامین ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آپ اپنا سوال بھی اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے آرکائیوز میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اور یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کی بات مجھے یوں بھی یاد آئی ہے کہ پورا ایک پروگرام انصر رضا صاحب نے گزشتہ سال بلکہ میرے خیال میں ایک دفعہ سے زیادہ کر چکے ہیں جس میں انہوں نے یہ جو محمدی بیگم والی بات ہے وہ بڑی تفصیل سے اور وضاحت سے کھل کھول کر بیان بھی کی تھی لیکن یہ استحقاق ہم اپنے مہمان کے ساتھ رکھتے ہیں جی مصباح بلو صاحب سوال آپ کے سامنے ہے جی بہت شکریہ جی پہلی بات تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اپنی نبوت کا واضح اعلان حالانکہ اس سے پہلے بھی واضح تھا لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی تو اس لحاظ سے انیس سو ایک میں آپ نے ایک غلطی کا ازارہ لکھا تو گو کہ جو مسیح مودیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر الہام ہوا آپ نے وہ دنیا تک پہنچایا لیکن بعض لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے آپ نے پھر انیس سو ایک میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے مجھے یہ انعام دیا ہے تو یعنی یہ شرف اور یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ہے کہ وہ فیضان اتنا ہے کہ اس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ بھی اتنے بڑے بڑے درجات سے نوازتا ہے تو یہ انیس سو ایک میں آپ نے اعلان کیا تو یہ انیس سو نو پتا نہیں انیس سو دو امین صاحب کہہ رہے تھے نو مجھے تو سمجھ میں درست نہیں ہے <تصف> چلیں خیر اس میں پھر مسیح محدود السلام نے جو ابھی انہوں نے پڑھا کہ دس لاکھ لکھا ہے اور بعض جگہ تیس تین لاکھ لکھا ہے جی اور بعض جگہ تو مسیح محدود علیہ السلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اگر ان کو شمار کروں تو شمار میں نہیں آئیں گی جی تو یہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ محاورتاں بولے جاتے ہیں جی اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کسی دن بیٹھ کے مسیح محمد علیہ السلام نے گنے ہوں اور اتنی زیادہ پہنچی ہوں آپ تو فرماتے ہیں کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کے نشانات جو ہیں مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں ہر بات میری جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ میرے نزدیک نشان ہے تو وہ ان گنت ہیں تو یہ جو آپ نے مختلف جگہوں پہ لکھا ہے اس میں مرادی کثرت ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لاکھ دفعہ سمجھایا ہے جی. کہ یہ نہ کرو پھر کسی دفعہ اگر وہ بعض بچہ بعض نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہزار دفعہ سمجھایا جی. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ نے واقع اس کو ہزار دفعہ یا لاکھ دفعہ سمجھایا جی. مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ سمجھا سکتا ہے کوئی بندہ اتنی دفعہ میں سمجھا چکا جی. تو کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو وہی بات حضرت مسیح محمد السلام اور جیسا کہ میں نے بیان کیا آپ نے بعض جگہ یہ لکھا بھی ہے کہ ان گنت نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تو وہ ہیں دوسرا یہ کہ اس میں بعض نشانات ہوتے ہیں جو بڑے بڑے نشانات ہوتے ہیں تو ایک ان کی تعداد ہوتی ہے پھر ایک جب آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے نشانات جو ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں جیسے آپ قرآن کریم کی بات کریں تو قرآن کریم اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں تو آپ اس میں سے چن چن کے بتائیں گے مثلا صورت تکویر کی آیات ہیں کہ قرآن کریم نے آخری زمانے کے بارے میں یہ کہا ہے فروغ کی لاش کے حوالے سے جو ذکر ہے تو اس طرح موٹی موٹی جو پیشگوئیاں وہ گن کے سنائیں گے لیکن یہ غیر مسلم کے لیے ہے جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ ایک نشان ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس کے یعنی وہ اس کو محدود نہیں کرتا بلکہ بزرگان نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے نشان ہے تو یہ آگے اس کی جو اس کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے کتنے پہلو ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں تو موٹے موٹے نشانات گنواتے ہیں تو اس طرح مسیح علیہ السلام نے دونوں طرح سے جو حجت ہے وہ مخالفین پر فرمائی ہوئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان گنت نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ دی تو اس میں اس کی جو ثبوت ہے وہ میں نے جیسا کہ مسیح محدود علیہ السلام کے الہامات ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مثلا یہی ہے کہ دور دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اب یہ ایک, ایک, ایک الہام ہے اب اس میں اگر دس بندے بھی دور دور سے آئے ہیں تو وہ نشان بن گئے ٹھیک ہے لیکن اگر ہزار بندے آئے ہیں تو وہ ہزاروں بندے جو ہیں وہ اس الہام کا نشان ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے مسیح محمد علیہ السلام نے ہر بندے کو الگ نشان کے طور پر گنا ہے تو جیسا کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ ہزار کے ہزاروں لوگ قادیان میں مسیح محمد السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہزاروں لوگ تو وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سارے اس الہام کی سچائی کا نشان تھے تو اگر آپ اس طرح ہزاروں لوگ گنے اور پھر ہزاروں لوگوں کی طرف سے مالی جو امداد آئی ہے جی. آپ کے سلسلے کو کی اشاعت کے لیے اور پھر جو ہزاروں خطوط آپ کے پاس آئے ہیں لاکھوں بلکہ تو یہ سارے جب آپ ہیں تو پھر یہ لاکھوں تک تداج جا پہنچتی ہے لیکن ان کا جو الہام یا پیشگوئی وہ ایک ہی ہے یا تو نم ایک تو الہام ایک ہے لیکن اس کے اس کا جو ظاہر ہونا ہے وہ ہزاروں رنگ جو ہے اپنے اندر رکھتا ہے تو اس لحاظ سے مسیح محدود السلام نے اپنی مختلف تحریرات میں یہ ذکر فرمایا ہوا ہے اور مطلب یہی ہے کہ اتنے نشانات کہ جس سے حجت جو ہے وہ ہر ایک پر قائم ہو جاتی ہے اگر وہ ان کا مطالعہ کرے تو باقی محمدی بیگم صاحب محمدی بیگم کے حوالے سے امین صاحب کا سوال تھا اس میں ابھی میں نے مسیح محدود علیہ السلام کا جو الحامات میں پڑھ رہا تھا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت اختیار رکھتا ہے چاہے اس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے خدا تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت وعید جو ہے عربی زبان میں ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہوتی ہے وعید وعید کا مطلب ہے وارننگ انتباہ اور اگر امین صاحب نے اس پیش گوئی کو واقعی پڑھا ہوا ہے تو پھر وہ جانتے ہوں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد قیادیانی علیہ السلام نے اپنی اس پیش گوئی کو وعید کی پیش گوئیوں میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وعید کی پیش گوئی کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت اختیار رکھتا ہے چاہے اس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے ٹھیک ہے یعنی وعید میں جیسا کہ میں نے بتایا نا ایک وارننگ ہوتی ہے ایک انتباہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر جس کے بارے میں پیشگوئی کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے تو وہ وارننگ جو ہے وہ پھر اس طرح پوری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی بندے کی اصلاح ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اصطلاح جو ہے یہ ہم نے قرآن کریم سے ہی سیکھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشگوئی اور پھر اس کے بعد اس بستی کا عذاب سے بچ جانا یہ اس کی مثال ہے جس کے بارے میں مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وعید تھی اس لیے وہ بچ گئے تو یہ پیشگوئی بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے بارہا لکھا ہے کہ وعید کی پیشگوئی ہے اس لیے جو جو الحامات تھے وہ ضرور پورے ہوتے اگر وہ خاندان وہ شخص توبہ نہ کرتا تو تو یہ سارے الحامات جو ہیں وہ شرطیات تھے یعنی مشروط تھے مشروط ہوتے ہیں اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر یہ بھی ہوگا اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے چونکہ محمدی بیگم صاحبہ پہلے ایک شخص کی نکاح میں تھیں اور وہ خاندان جو ہے محمدی بیگم صاحبہ کا ان کا خود اعتراف موجود ہے کہ ہم نے ہمارے میرے والد کی وفات کے بعد ہمارے خاندان نے بہت توبہ استغفار کیا تو اس لحاظ سے مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد پورا ہوا کہ جو وعید کی پیشگوئی ہے اس میں اگلا پہلو آنے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ نکاح جو ہے اس لیے ظاہری طور پر بعد میں عمل میں نہیں آیا کیونکہ وہ پہلے ہی منکوہ ہیں اور مسیح علیہ اسلام کو انیس سو پانچ میں یہ الہام ہوتا ہے تکفیق کا حاض علم کہ تیرے لیے یہی عورت جو تیری بیوی بی ہے حضرت جانصر جامع صاحبہ یہی کافی ہیں تو یعنی وہ اس وعید کا جو اس پیشگوئی کا جو اثر ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ چونکہ وہ خاندان توبہ استغفار کر کے اپنے ان باتوں سے باز آ چکا ہے جو کہ اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے وہ توہین آمیز رویہ تھا چونکہ اس سے باز آ چکا ہے اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اصلاح اس نے کی اور اللہ تعالیٰ سی پکڑ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ محفوظ رہا چلیے بہت شکریہ ثامع ریڈیو احمدیہ جاری ہے پروگرام اور مصباح بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 ریڈیو احمدیہ میں کال کیجئے اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں مصباح بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ ای میل ایڈریس کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہے اس ای میل پر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں وقت اور موضوع کی مناسبت سے ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں جگہ دیں گے ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے پورے شمالی امریکہ میں کہیں پہ بھی یہ پروگرام سننا ہے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ریڈیو احمدیہ پروگرام اور سفیر راجپوت آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ اس وقت ناصر صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ناصر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ناصر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے ناصر صاحب لائن پر نہیں ہے اس وقت تو فور سکس فور زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سامعین آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں ریڈیو احمدیہ جو ہر ہفتے اور رتوار کی شب آپ کی خدمت پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا تعارف آپ کی خدمت پیش کیا جائے اور ان اعتراضات کے جواب دیا جائے جو صرف ایک طرفہ طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں وطن عزیز یعنی پاکستان میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ہے اور نہ تھی کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ہمیں یہاں میسر آتا ہے تو ہم آپ کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ آئیے بات کیجئے سوال کیجئے اور اپنے سوال کا جواب دیجئے ساتھ ہمیں خود یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر سکیں جو باتیں یک طرفہ طور پر آپ کی آپ کو بتائی گئی ہیں اور آپ سے کہی گئی ہیں انہی موضوعات سے مزین پروگرام ہیں جو ریڈی احمدیہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہفتے کو شب نو سے گیارہ بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کو ہم شب آٹھ بجے سے لے کر نصف شب تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں سوالات آپ کے ہوتے ہیں جوابات ہمارے موضوع ہمارا ہوتا ہے اور اس موضوع پر سوالات آپ کے ہوتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر فور سوال کیجیے پروگرام میں شامل ہوں امین صاحب ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو لیں گے. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ خواب دیکھا میرا محمد اب دی بیگم سے نکاح ہوا ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا جس کے ہاتھ میں مہر میں ہزار روپیہ لکھا تھا اور شینی منگوائی آپ ان ساری باتوں کو وہی کیسے کہتے ہیں اور دوسرا پھر مرزا صاحب نے جو آپ پیشن گوئیاں لکھتے ہیں تو مرزا صاحب نے ہمیشہ لکھا کہ حیزہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور مولانا ثنا اللہ عمر سری کو انہوں نے کہا تھا کہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ حیزے سے مرے گا اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی کبھی بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغامران اسلام اللہ کے عذاب سے نہیں مرے فشتہ ان کے پاس آ کے اجازت مانگتا تھا اگر ان کو دنیا میں رہنا پسند ہوتا تو ان کی عمر بڑھا دی جاتی نہیں تو وہ اللہ کے حکم سے چلے جاتے اس سوائے عیشا علیہ السلام کے جو آسمان پہ اٹھا لیے گئے اب مجھے ان باتوں کا جواب دیں کہ اگر آپ پیشن گوئی کہتے ہیں تو پیشن گوئی میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضا اللہ کا عذاب ہے اور اسی مرض میں مارے گئے تو کیا کوئی نبی آج تک اللہ کے عذاب سے مرا ہے نوزب اللہ کبھی بھی نہیں مجھے ان باتوں کا جواب دیں چلیے امین صاحب آج آپ نے سوالات کا رخ دوسری طرف کیا ہے لیکن ہم جاب لیں گے مصباح صاحب سے سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور اسٹوڈیوز کے نمبر فور ون آپ سوال کیجیے اور اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے نصیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر الدین صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نصیر صاحب آپ آنے رہے ہیں. ریڈیو سیٹ کی آواز آہستہ اور اپنا سوال جی السلام علیکم میرا سلام. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان کے جو نفس, نفس کی تین حالتیں بیان کی ہیں جی تو ان میں سے جو نفس امارہ کا ذکر ملتا ہے تو مجھے صرف یہ تین تین حالتیں ہیں نفس امارہ نفس لوامہ اور مطمئنہ صرف مجھے اس بات کے اوپر تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ نفس عمارہ جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہیں یہ انسان کے اوپر کب تک تاری رہتی ہیں اس سے نکلنے کے کی کیا طریقے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے اگر آپ اپنا مصباح صاحب اس پر کوئی روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے کافی کارآمد ہوگی جگہ تھوڑا چلیے بہت شکریہ آپ کی فون کا اور آپ کے سوال کا آپ نے سوال کیا ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ اس وقت فضل لقمان صاحب موجود ہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا صاحب کیا نئے الحمد اللہ ٹھیک میرا سوال ہے آپ صرف پہلے آپ یا نام بتا دیں پھر میں سوال ہے آ... مرزا صاحب کا نام قرآن میں ہے نہیں ہے غلام احمد نہیں ہے آپ کے ایک مرادی کہتا ہے کہ وہ سورہ اسف کا حوالہ دیتا ہے حضرت عیسیٰ نے جو کہا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ احمد نام پر تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا فرالحمان صاحب سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہمارے پاس اس فریکوینسی پر تقریباً اٹھارہ منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد ہم دس سے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے سوالات ہیں اور مصباح بلوچ صاحب جوابات دینے کے لیے موجود ہیں ریڈیو احمدیہ پہ اگر آپ شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو 4164106522 پر کال کیجئے اپنا سوال دیجئے اور آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس وقت ہمارے پاس تین سوالات موجود ہیں اور ان سوالات کو لیتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں جس سوال سے بھی مس بس آئے جی امین صاحب پہلے تھے تو وہاں سے ماشر بات کرتے, بات کرتے ہیں بلدتے. پھر وہ محمدی بیگم صاحب صاحبہ والی پیش گوئی کا ذکر فرما رہے ہیں جی میں نے بتایا ہے کہ مسیح محدود علیہ السلام نے یہ اٹھارہ سو چھیاسی پچاسی چھاسی کی پیش گوئی ہے جی تو اس کے بعد مختلف کتابوں میں چونکہ یہ اعتراض اس زمانے میں بھی ہوتا تھا جی اس لیے مختلف کتابوں میں آپ اس کو لکھتے آئے ہیں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں خبر دی تھی مثلا مسیح مد علیہ السلام انجام آتھم میں لکھتے ہیں کہ بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا یعنی آپ واضح فرما رہے ہیں کہ ایک نکاح پر تو دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مجھے فرمایا ہے کہ تیرا نکاح کر دیا تو بعد واپسی کے یعنی یہ اگر واپس آئے گی اگر وہ فش کا دوسرا حصہ پورا ہوتا ہے کہ خامند بھی مرے گا تو پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی اور اس کو آگے جا کے آپ پھر حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں اور یہ عمر کے الہام میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑا گیا ہے یہ درست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ ہے ایا تو حل مرا تو بھی تو بھی فائنل بلا اللہ کی بہت یعنی اے عورت تو توبہ کر تو توبہ کر کیونکہ عذاب جو ہے وہ تیرے پیچھے ہے یا تیرے گھر والوں پہ ہیں. چنانچہ مسیح محدود السلام لکھ رہے ہیں بس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فصق ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا تو یہ آپ نے وضاحت کر دی ہے اقیت الوحی میں اور یعنی کیا شرط تھی توبہ تھی ٹھیک ہے اس توبہ کی آگے پھر یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کے خاندان میں سے جو لوگ احمدی ہو گئے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہو گئے وہ محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں جی وہ احمدی ہو گئیں اور ماشاءاللہ اللہ وصیت کی اور بیشتی مكرہ میں دفن محمدی بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ مرزا محمد احسن بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے والد ان کے دامات تھے اور عنایت بیگم ہمشیرہ محمدی بیگم صاحبہ مرزا محمد بیگ صاحب پسر مرزا احمد بیگ صاحب تو یہ مختلف لوگ ہیں جو اس خاندان میں سے سلسلہ عہدیہ میں شامل ہوئے تو یہ یہ کیا ہے کیا یہ ثبوت نہیں اس بات کا کہ خاندان جو ہے وہ توبہ کر چکا تھا ٹھیک ہے ورنہ یہ لوگ کیوں اسے اسلام جی داخل ہو رہے تو وہ مسیح محمد السلام نے واضح بتا دیا ہوا ہے کہ یہ مشروط ایک پیشگوئی تھی چنانچہ چونکہ شرط یہی تھی کہ توبہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہوگا لیکن چونکہ انہوں نے توبہ کی تو اس سے وہ بچ گئے تو اس میں دوسرا یہ کہنا کہ آسمان پر نکاح پڑا گیا یہ کیوں کہا گیا وہ اسی کے بعد کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ نکاح آسمان پر پڑا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی بڑی دلچسپ روایات یعنی اس سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث میں بھی اس کا ایسی روایات ملتی ہیں کہ اس کا پھر کیا مطلب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے اخراجت طبرانی وبن اصاکر انبی امامہ انّّہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلم کال عل خدیجہ تھا اماں ان انّ اللہ ضبجنی مریم ابن بن اب عمران و کلثوم اختہ موسہ ومرات فرعن کالت حنی اللہ کا یا رسول اللہ فت بیان میں بھی یہ روایت ہےضور صلی اللّہ علیہ و سلّم نے حضر خدیجہ سے یہ فرمایا کہ خدیجہ کیا تو نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی مریم بنت عمران سے کر دی ہے ٹھیک ہے اور موسا کی بہن کلثوم سے کر دی ہے اور فرعون کی بیوی سے کر دی اب یہ ساری خواتین نے مبارکہ جو ہیں یہ تو وفات پا چکی ہوئی تھی پہلے ٹھیک ہے ار خدیجہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہنی اللہ کا حضور آپ کو مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا ہے تو یعنی وہ آسمان کے معاملات آسمان سے ہیں لیکن یہاں جو مسیح محدود السلام ذکر کر رہے ہیں محمدی بیگم صاحبہ کے حوالے سے تو وہ اس کی ساری یعنی پہلے دن سے یعنی کہ بعد میں آپ نے جو آئینہ کمالات اسلام آپ پڑھتے ہیں وہاں تفصیل اس پیش گئی کہ انہیں کے ساتھ آگے تسلسل میں آپ نے وہ الہامات بھی درج کیے ہوئے ہیں جو اس خاندان کی توبہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہ جتنے توبہ کے جو الہامات ہیں وہ بھی آپ نے درج کی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی اگر وہ یہ پہلو نیک تیار کرتے تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کا خامند بھی فوت مرے گا اور پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی لیکن چونکہ وہ خاندان توبہ کر چکا تھا اس لیے وہ نوبتی پیش نہیں آئی اور اس خاندان کی اصلاح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے لوگوں کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق دی ٹھیک ہے اس میں پھر آگے وہ دوسرا سوال ان کے حیضے کا جی تھا کہ یہ عظم سسی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے یعنی عذاب ہیں کہ حیضہ ہے یا دوسری بیماریاں تون وغیرہ جی تو لیکن یہ کہنا کہ نوزوب العظم وسیم عودیہ السلام بھی اس سے فوت ہوئے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہاں سے آپ نے نکال لی تو اس میں ہم کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ آپ کی وفات لاہور میں ہوئی اور آپ کی میت جو ہے وہ قادیان لائی گئی جی اور وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھی وہاں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ سفر کی اجازت دی گئی تو اگر حضا ہوتا تو کبھی بھی باڈی جو ہے وہ دوسری جگہ نہ جاتی ٹھیک ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ پہ ہی گئے یعنی اس کو یہ اجازت ملی تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ غلط ہے کہ اس سے وفات ہوئی ٹھیک ہے اس لیے امین صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہے ہیں کہ ایک تو یہ ملا دیا دوسرا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ملا دیا, ملا دیا کہ, دیا کہ لکھا بارے تھا ہاں جی کہ چلیں اگر حضا نہیں تو ادھر تو پہلے وفات ہو گئی جی یہ ٹھیک ہے کہ اعظم مسیح محدود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی لیکن آپ یہ ثابت کریں کہ ثناء سری صاحب نے اس کے جواب میں ہاں کہی تھی کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اگر وہ آپ چیلنج دکھا لیں تو ہم مانیں گے کہ واقعی جو فیصلہ یا جو اشتہار دیا گیا تھا اس کے مطابق ہوا لیکن جب اگلا فریق اس پر راضی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو اس کے ضمن میں لا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو جب تک آپ ثناء امرتسری صاحب کا آگے سے وہ بیان نہیں دکھواتے کہ انہوں نے حامی بھری کہ ہاں میں اس شرط پر گئے ہوں وہ تو آگے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ جھوٹا پہلے مر جائے وہ تو مسلمہ زندہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> پہلے فوت ہو گئے تو نواز اس سے حضور کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا ٹھیک وہ تو یہی مثالیں دے رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں اس اشتہار کے نتیجے میں یہ موت عمل میں یہ وفات جو مسیح محدود السّلام کی وہ है ہوئی है. تو یہ درست نہیں ہے نہ ہی حیضے والا وہاں کوئی معاملہ تھا اور نہ ہی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس اشتہار کے مقابلے میں آنے کی ضرورت کی ٹھیک ہے اور صاحب جہاں آپ نے ذکر کیا محمدی بیگم صاحبہ کا ان کی والدہ کا اور وہ لوگ جماعت میں شامل ہوئے हुँ. اسی طرح سے امین صاحب کے لیے بھی ان کی تسلی کے لیے کہ مولوی سلام اللہ امرت سری ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کے بھی رشتہ داروں میں سے لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور پچھلے سال کے ایک پروگرام میں اللہ کے فضل سے یہیں پر اسی جگہ ریڈیو احمدیہ میں انصر رضا صاحب نے بلائے بھی تھا اور پورا ایک پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا اور بہت سی باتیں بیان کی خاندان کی بیان کی تو یہ بھی اللہ کے فضل سے ایک نشان تھا کہ آپ ان کے خاندان میں سے لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ میں ہیں اور ایک فرد یہاں کینیڈا میں مقیم بھی ہیں جن سے ہم نے پچھلے سال بالکل وہ جس دن جلسہ سالانہ کا آخری دن تھا جو پروگرام تھا اتوار کا جی جی تو ان کو یہاں پر لائے تھے اور ان سے پورا انٹرویو بھی کیا تھا تو یہ تو بات ہو گئی امین صاحب کی اور ہمارے پاس ہے وقت اتنا کہ ہم اب دوسرے سوالات کی طرف آ سکتے ہیں ہم سے نصیر الدین صاحب نے جو سوال کیا کہ نفس کی تین حالتیں ہیں امارہ لوامہ اور مطمئنہ وہ یہ کہنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ نفس عمارہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ کیفیت کب تک تاری رہتی ہے اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یا اس کیفیت سے آگے جانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کیفیت کہ سے کیسے نکل سکتے ہیں تو میرا میرا خیال ان کے مقصد یہی ہے کہ آپ نفس عمارہ سے نفس لمامہ میں کیسے داخل ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں ٹھیک ہے اس میں جب قرآن کریم کا ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو صورت یوسف میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے نفس امارہ جی انفس لام تم بسوئے کہ نفس جو ہے وہ تو ہے ہی برائی کا برائی کی ترغیب دلانے والا اگر انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے تو تو وہاں سے یہ یعنی لفظ ہمیں ملتا ہے تو جو مضمون وہاں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نفس امارا مارا کا مطلب ہے حکم بہت زیادہ حکم دینے والا ٹھیک ہے امر سے ہے تو یعنی نفس جو ہے وہ بدی کی ہی تحریک کرتا ہے انسان کو تو اس لیے جب تک انسان اسی حالت میں رہے تو وہ نفس عمارہ کے تحت یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ہی تابع ہے تو دوسرا تو جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو وہ اس نفس کے تحت ہی رہتا ہے اور اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ماں ابر و نفسی ان نفس المارتم بسوئے اللہ ماں سوائے اس کے جس پر کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے تعالیٰ ٹھیک ہے تو دوسرا جو نفس ہے نفس لوامہ اس کا ابھی ہمیں قرآن کی آگے ذکر ملتا ہے لوامہ جو ہے یہ لفظ لوما ملائمت ٹھیک ہے ملامت کرنا جس کو ملائمت ملامت کرنا ہاں جی تو اس سے یہ لفظ ہے لوامہ کا یہ مطلب ہے کہ ملامت کرنے والا یعنی ایک انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو ضمیر ہی اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو یعنی یہ شعور اس کے نفس میں اس کے اندر یہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا نفس اس کو روکتا ہے کیسے نہیں کرنا یعنی نفس امارہ میں ابھی وہ صورت نہیں ہے نفس لوامہ میں یہ صورتحال ہے کہ اس کا اپنا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اگر وہ بدی کرتا ہے کوئی شخص کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو تو یہ حالت جو ہے وہ نفس امارہ سے بہتر ہے کیونکہ اس میں اس کا اپنا نفس اس کو ملامت کرنے والا موجود ہے تو اس میں اصل میں تو شعور کی بات ہی ہے یعنی ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ فعل ہم ہا و کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ہی رکھ دی ہیں کہ فجور کیا ہے اور تقوا کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو نفس امارہ کا بتایا اس میں یہی تھا کہ اس کے شعور نے ابھی وہ حالت نہیں پکڑی کہ وہ فجورا ہا و تقوا کو پہچان سکے ٹھیک وہ فجورا ہا میں ہے تو لیکن اس میں لوامہ میں جا کے یہ اس کو پہچان ہو جاتی ہے تو کبھی ادھر چل جاتا ہے کبھی ادھر چل جاتا ہے لیکن اگر وقت ملا یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مرزا الامد کا عادیانی علیہ السلام نے بھی مختلف جگہوں پر ملفوظات میں بھی اور اپنی تحریرات میں بھی ذکر کیا ہوا ذکر ہے اگر دے وقت دے ملا ان تو ہم حضور کے ارشادات سے رہنمائی لیں گے بالکل ٹھیک بہت شکریہ مصباح صاحب یہ تو ہو گئے ہمارے پاس دو سوالات جن کے ہم نے جواب دیے اس وقت پروگرام میں سامین ہمارے پاس تین سے چار منٹ کا ہی وقت ہے اور یہ وقت یہ نہیں کہ پروگرام ختم ہوگا بلکہ وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروگرام کو جاری رکھیں گے لیکن آپ کے لیے اگر آپ نے براہ راست سننا ہے تو اے ایم 530 کے اوپر اے ایم فائیو تھرٹی کے اوپر آپ یہ پروگرام سن سکیں گے اسی طرح سے آپ اگر اے ایم فائیو تھرٹی کی جو افیشل ان کی اپلیکیشن ہے جو ایپ ہے جو آپ کے اینڈرائڈ اور آئی فونز کے لیے اس کے ذریعے بھی یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے اور ہماری افیشل ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے بھی یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے ہمارا اور آپ کے ساتھ ہے رات کے بارہ بجے تک تو پروگرام میں ابھی دو گھنٹے سے کچھ منٹ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے فضل رکمان صاحب نے جو سوال ہم سے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ میں جواب دیجیے جی اور اس کے بعد سورہ صف کی اس آیت کے حوالے سے آپ سے چاہتے <سؤال> <تشریح سؤال> تھے جی ٹھیک ہے وہ تو یعنی جہاں تک یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرزا غلام احمد تو وہ تو نہیں ہے قرآن کریم میں لیکن جہاں تک احمد نام ہے تو وہ تو خود انہوں نے حوالہ دے دیا کہ سورہ صف میں وہ موجود ہے تو اس میں یہ پھر آگے بیسے ہیں کہ کیا یہ حضرت مزا غلام احمد کا علیہ السلام کے بارے میں ہے تو اس میں دونوں قسم کی تفاصیر موجود ہیں جماعت احمدیہ میں اول طور پر تو یہی ہے کہ یہ پیشگوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو آپ کا نام احمد بھی تھا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس پیش گوئی کی مستاق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ٹھیک لیکن اس آیت کے جو بعد والی آیت ہے وہ ہمیں اس آیت کے اور معنی بھی سمجھاتی ہے قرآن کریم جو ہے وہ بڑا وسیع المطالب ہے ٹھیک اس کے اندر بہت ہی گہرے مضمون اللہ تعالیٰ نے وسیع مضمون رکھے ہوئے ہیں کوئی صرف ایک مضمون تک محدود نہیں رکھا تو اس سے جو اگلی آیت ہے وہ یہ فرماتی ہے ومن ازلم و ممن افطراء اللّہ القاضبہ واہ ودال اسلامِ ٹھیک ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھے واہ ودھل اسلام اور اس کو حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اس میں احمد کے لفظ میں وہ امام مہدی بھی شامل ہے ٹھیک کیونکہ واہ ویودا علیہ اسلام کا مطلب ہے اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افطراب ماندے اور اس کو اسلام کی طرف بلایا بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی طرف بلایا نہیں گیا آپ تو اسلام لانے والے تھے آپ تو اسلام کی طرف بلانے والے تھے ٹھیک آپ وہ نہیں تھے جس کو اسلام جن کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا ٹھیک ہے آپ خود اسلام کی طرف بلانے والے تھے تو یدھ علسلام کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اس آیت میں جہاں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کا ذکر ہے وہاں آپ کے نائب کا بھی اس میں موجود ہے ذکر کیونکہ اگلی آیت کا جیسے کہ میں نے بتایا واہ وایود عال اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلانے والے تھے نہ کہ ان کو اسلام ٹھیک ہے بہت, بہت شکریہ आ, بہت شکریہ سامع پروگرام ہمارا جاری ہے اور پروگرام میں اس وقت وقت ہے کہ ہم ایف ایم سے اپنی فریکوینسی کو اے ایم پر لے کے جائیں گے اور اس وقت تک سفیر راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Zindaba Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat Zindaba